الحمد للہ رمینت وسلم وصابی اجمائین اما با فوز بلان المسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت رسالت کا اعلان کیا اور مکہ والوں کو کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا عقیدہ دا یہ غلط ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے ولی جب نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں کمائیاں کرتے ہیں اللہ راضی ہو کے ان کو اختیارات دے دیتا ہے مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں اس بزرگ کی روح جو ہے یہ رزق دیتی ہے اور اس بزرگ کی درگاہ سے اولاد ملتی ہے وہاں سے صحت ملتی ہے یہ لاتنات عزا اللہ کے نیک بندے تھے حاجیوں کو سب گھول گھول کے پلانے والے تھے جن کے فوٹو مورتیاں تصویریں انہوں نے بنا کے رکھی تھیں وہاں وہ نظرانے مانے سلانے دیتے حاضریاں دیتے کہتے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ حضرت روا ایک اللہ بگڑی بنانے والا وہ یہ کہتے تھے کہ باپ دادا کے طریقے رسم و رواج جو ہیں پر زندگی گزارنی ہے رسول اللہ, اللہ سما نہیں میں اللہ کا رسول ہوں وہی میرے پاس آئی فرشتہ میرے پاس آیا رب کے سلام مجھے آئے لہٰذا باپ دادا کی بات رسم و رواج تمہاری سوچیں فکرے یہ دین نہیں یہاں سے مخالفت شروع ہوئی بہت انہوں نے مخالفت کی حتا کے آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنی پڑی ہفشہ کی طرف دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہے جو پہلی ہجرت ہے وہ ہفشہ کی طرف ہوئی ہفشہ میں ایک بادشاہ بہت رحم دل اور عادل قسم کا حکمران تھا نجاشی لقب ہے ہر بادشاہ کا جو حبشے کا جیسے روم کا ہر بادشاہ کیسر ایران کا ہر بادشاہ کسرا اور یمن کا ہر بادشاہ طبا مصر کا ہر بادشاہ فروغ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہر صدر صدر پاکستان ہے نام کوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح نجاشی لقب ہے نچاشی اس کا نام وہاں تھا وہ عادل انصاف والا آدمی تھا صابہ کرام حضرت کر کے وہاں پہنچے رضوان اللہ علیہ مجموعی مکہ والوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ ہم سے بچ کے وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں مکے والوں نے ایک وفد ترتیب دیا جناب امر بن آس رضی اللہ تعالی نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں وفد گیا حبشہ بے نجاشی بادشاہ کے پاس اور جا کے کہا کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں نا مکہ سے یہ بھگوڑے ہیں ہمارے غلام ہیں ملازم ہیں وہاں سے بھاگ کے کچھ سر پھرے نوجوان معذ اللہ جن کے دماغ میں جنون ہے دیوانگی ہے ان کے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان سرفروں کو لے آ. ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں آ کے رہ رہے تھے اب یہ پیچھے آ گئے سوچا بادشاہ نے بلایا ہاں بھائی کیا بات ہے ان کا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں بھاگ کر آئے ہیں بھگوڑے ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں اور اپنے ماں باپ سے دوسروں سے بڑوں سے باغی ہو کر آئے ان بادشاہ نے ہم کوئی باغی کوئی بھگوڑے نہیں ہیں ہم لوگ بت پوچھتے تھے حرام کھاتے تھے زبردست جو ہے وہ زردست پہ ظلم کرتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس قتل و غارت کا ہم نے بازار گرم کیا ہوا تھا کوئی انسانیت نام کی چیز ہمارے اندر نہیں تھی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم اور کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی شرمایا شرافت کی بات نہیں تھی اللہ نے ہم پہ احسان کیا اللہ نے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان اور برادری کو ہم جانتے ہیں اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں وہ ایک عظیم انسان ہے امین اور صادق ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہم نے اس کو رسول نبی مانا وہ ہمیں کہتا ہے حلال کھاؤ وہ ہمیں کہتا ہے بت پرستی چھوڑو وہ ہمیں کہتا ہے خالق مالک جس نے پیدا کیا اس کے کی آگے جھکو وہ کہتا ہے کہ اس اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جو قانون ہے اس پر چلو وہ کہتا ہے بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں شفقت کرو شرم و حیات کا مظاہرہ کرو وہ کہتا ہے جناباری حرام ہے قتل و غارت زیادتی حرام ہے ہم اس کی باتیں مانتے پر چلتے ہمیں وہاں رہنے نہیں دیتے ہم نے سنا کہ آپ ایک انصاف والے آدمی ہیں تو آپ کے ملک میں ہم نے آ کر یہاں پناہ لیے کہتے ٹھیک تم یہاں رہو اور تمہیں کوئی یہاں نقصان نہیں پہنچائے گا تم ایک آزاد علاقے میں ہو اور یہاں تم رہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور یہ جو آئے تھے نا توحفے لے کے کو کہتا ہے کہ لے لو اپنے تحفے میرے اللہ نے مجھ کو حکومت دی مجھ سے رشوت نہیں لی میں اس کے بارہ میں تمہارے تحفے قبول کروں رشوت لوں اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو پریشان کروں جاؤ لے جاؤ اپنے تحفے مجھے نہیں چاہیے بڑی بے ہوئی قریش کے وفد کی اور اللہ تعالیٰ نے مظلوموں ایمان والوں ایوام پر چلنے والوں کی اللہ نے مدد کی اللہ, اللہ اکبر مت ہے تو ایک اللہ کے پاس جب اللہ کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر جس کا حامی اللہ ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا علاقہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو ادو میرا بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ ماہ ہو یہ تو میرا. دلیل ہو کے نکلے دوسرے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو ہمیشہ شیطان اپنے پیچھے لگنے والوں کو جو پٹی پڑھاتا ہے کیا کہ کی جو بادشاہ ہے یہ عیسائی مذہب کا ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا عیسی علیہ السلام اللہ کا جز عیسی علیہ السلام اللہ کا حصہ عیسی علیہ السلام مشکل کشار عیسیٰ علیہ السلام رزق دینے والا عیسیٰ علیہ السلام اولاد دینے والا لہذا یہ جو ہے نا بات اور عقیدہ یہ بادشاہ کا ہے اور یہ جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آگے محتاج ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کھاتا پیتا ہے لہذا یہ عقیدے کا کلیش ہے اس بات کو اجاگر کرو لہذا صبح وفد پادریوں کو بادشاہ کے وزیروں مشیروں کو ساتھ میں لایا اور بادشاہ میں ان مظلوموں کے خلاف یہ کیس پیش کیا کہ یہ گستاخ ہیں گستاخ ہیں یہ عیسا علیہ السلام کے گستاخ ہیں. اب یہ کہا ہر بائے کون فیصلہ کرے گا یار کہ کون گستاخ ہے گستاخی کیا ہوتی ہے گستاخی کس کو کہتی ہے جذباتی سا مسئلہ ہے ہر آدمی کو رسول رسم سے پیار ہے ہر آدمی کو اللہ سے پیار ہے ہر آدمی, قرآن ہے, ہر آدمی کو قرآن سے پیار ہے ہر آدمی کو اسلام سے پیار ہے ہر آدمی کو مکہ مدینہ سے پیار ہے جذباتی سا مسئلہ ہے علم ہے نہیں جذبات بھڑکا دو کہہ دو یہ گستاخ ہے بس سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائے یہ کہ ایسا حربہ ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے کتنے واقعات ہوئے اس ملک میں اخباروں میں آئے سب کو پتا چلا یہ وہاں گجرا والے میں ایک آدمی قرآن کا حافظ تھا دوسرے آدمی نے پیسے لینے تھے ظالم نے اس نے شور ڈال دیا کئی سال پہلے کا واقعہ ہے گھستا گھستا گستا سارا بازار پڑ گیا نہ سوچا نہ سمجھا گھسیٹ گھسیٹ کے قرآن پڑھتے ہوئے کو کھینچ کے مار ڈالا پیچھے پتا چلا کہ اس ظالم نے پیسے لینے تھے ایک دفعہ تو اس کا ہو گیا نا. بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کوئی نہیں پوچھتا کچھ نہیں بلکہ بعض اوقات حکومت کے پاس جب کیس جاتا ہے حکومت بہت زیادہ سوچو بچار کرتی ہے لیکن لوگ چار ہزار پانچ ہزار تھا گراؤ کیے ہوتے یہ کاٹو پرچا بھئی کچھ سوچنے دو سمجھ گئے نہیں جی آگ لگائیں گے تھانے کو مسئلہ ہے اخبار میں اب حکومت بھی اشتہار دیتی ہے اور برداشت پیدا کرو سوچ سمجھ پیدا کرو دوسروں کی بات یہ کیا ہے جو آگ لگ گئی جڑا دیا وہ کر یہ دیکھ رہے ہے یہ صرف حماقتے اور بے بقوف برداشت نہیں سوچ سمجھ حکومت اشتہار دے دے دے کے سمجھا سمجھا کے یہ اور علما سب لیکن کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کل بھی میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ ماں فرمائے ہر آدمی مرنے مرانے پر طلا ہوا ہے اور افسوس یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں مذہب تو اسلام اسلامتی اسلام تے کھاتا ہے رسولہ صاحب نے تو کافروں کی عورتوں کو اور بچوں کی حفاظت کا حکم دیا اور کلمہ پڑھنے والے بچوں کو اور عورتوں کو مارنا حماقت کی انتہا ہے یہ بہرحال یہ ایک ایسا ہے جو ہر دور میں چلایا ہے اور چلتا ہے کہ یہ گستاخ ہے جی مقصد یہ تھا جو ان کا قیدا ہے نا یہاں یعنی حبشے والوں کا وہ مسلمانوں کا نہیں ہے وہ اور بات کریں گے یا اور تو یہاں ہمارا کام چل جائے گا یعنی مذہب کو استعمال کیا جذبات کو ابھارا محبت اور گستاخی کو درمیان میں لائے یہ ایسی ایک بات ہے اب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی یہ مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے مشورہ کیا اب کیا کریں کل تو مسئلہ حل ہو گیا آج معاملہ بڑا عجیب ہے بلاخر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب دین لے کے وطن علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں تو پھر دین پر جان بھی قربان ہے جو بات صحیح ہے حق کی وہ کہیں گے پھر جو ہوگا اللہ تعالی مدد کرے گا اب جب انہوں نے آ یہ گستاخی والی بات پیش کی اور ساتھ پادری بھی ملے ہوئے تھے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بڑے اچھے لگتے تھے یہ لوگ جب کہتے ہیں مستاخ ہیں بلایا گیا اچھا بھائی تم عیصا علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہو توہین کرتے ان کا نہیں بادشاہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کرتے کوئی گستاخی نہیں کرتے ہم عیسی علیہ السلام کے متعلق وہی نظریہ رکھتے ہیں جو ہمارے قرآن میں ہے جو ہمارے پیغمبر سر سر نے بتایا سورت مریم اتر چکی تھی اب دیکھو نا قرآن نے کتنی شان بیان کی کہ عیسی کی ماں کے نام پہ قرآن میں سورت مریم قرآن گستاخی کرے گا مسلمان گستاخی کریں گے صورت مریم جو ہے نا اس کی تلاوت شروع کی جعفر تجار رضی اللہ تعالی نے نجاشی کے دربار میں پادری بھی تھے مکے والوں کا وفد بھی تھا مسلمان پیچھے بیٹھے تھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سورت کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ عیسی علیہ السلام بھی پاک ہے اس کی ماں بھی پاک ہے یہودی بکواس کرتے ہیں کہ اس کی ماں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عیسیٰ بھی پاک ہے اور اس کی ماں بھی پاک ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے اللہ کا بندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ کی بندی ہے اللہ تعالی کی خادمہ ہے اور وہ عظیم مرتبہ مقام پر فائد ہیں، لیکن اللہ والی بات مشکل کشائی عادت روائی والی ان میں نہیں ہے سورت کی اطلاوت ختم ہوئی لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ نجاشی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ساتواں پارا شروع ہو رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان میں عیسائیوں میں کچھ قرآن سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوا ترا تفید ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں وہ حق کو پہچان چکے ہیں اور پھر اس وقت نجاشی نے دیکھا اور اس کے پاس چھوٹی سی چھڑی تھی گا, اللہ کی قسم۔ عیس علیہ السلام کا مقام اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے جو کچھ انہوں نے بیان کیا تم نے بالکل ٹھیک کہا پادری کہ لگے ہوں ہوں ہوں اسے چھوڑا ہوں ہوں تم نے عقیدہ نظریہ بدل رکھا ہے یہی انجیل اصل انجیل میں یہی بات تھی عیس علیہ السلام اور مریم کے متعلق مسلمانوں آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو میں تمہارا بھائی ہوں یہ ساتھ میں پارے کے شروع میں اللہ نے بیا تو یہ ایک بات ہے آپ علی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے آپ بیان کریں اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے حلال کھایا تم بھی حلال کھاؤ اس نے سچ بولا تم بھی سچ بولو اس نے جو ہے نماز پڑھی تم بھی نماز پڑھو اس نے داڑھی رکھی تم بھی داڑھی رکھو یہ ساری باتیں کرو لیکن وہ داتا نہیں ہے وہ داتا کا میں دینے والا وہ ایک اللہ ہے قرآن میں یہ ہے کہ نا وہ میں ہم نے پڑھا یاد اچھا یہ دا مطلب داتا صاحب نے نہیں مان دے ہنسو نہیں سوچو اس قوم پر چھ چھ ڈگری ہیں دین میں بددو اللہ کے بندوں کو جب تک اٹھا کے رب کے ساتھ مشکل کشار نہ ملا ان کی تلی بھی ہوتی جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرو صحابی رسول چوتھے خلیفہ ہیں رسول رسم کے چچ زاد بھائی ہیں فاطمت الظہر رضی اللہ عنہ کے خامن جنت کے پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کے والدر میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی سات سال کی عمر میں نبوت کی گود میں پلے کیا شان ہے علی کی لیکن مشکل کشاہ نہیں ہے مشکل کشاہ اللہ ہے جن کی گردن اکیس رمضان کو کٹ گئی کوفہ میں وہ مشکل کشاہ نہیں ہے جن کا قبیلہ کنبا شہید ہو گیا کربلا میں وہ مشکل کشا لگ ہے تو علید منکر ہے منکرو علید منکرو لچوڑ لو یہاں کون کو بات کرے تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے یہ ہمیشہ لوگوں نے ایک داندلی لی گستاخ اور جارہ داری بنا یعنی مقصد خلاصہ کیا نکلا جس گروہ آدمی کا جو نظریہ ہے نا عقیدہ اپنا وہ تم رکھتے ہو تو تم با ادب ہو اگر وہ عقیدہ تم نہیں رکھتے تو تم گستاخ اور بے ادب ہو چاہے قرآن حدیث تمہارے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ کوئی دلیل ہو اکثریت کے زور پر اللہ اس جہالت سے اور ان فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ اور ملک میں قتل و غارت ظلم و زیادتی بد امنی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اب حکومت بھی مجبور ہے اکثریت کے آگے شر کی ماں کو نہیں مارتے دوسروں کو پکڑتے ہیں بھائی جو شر پھل پھیلتا ہے وہ شر کی ماں کو مارو پکڑو لیکن نہیں وہ کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت کرے اور اللہ لوگوں کو سمجھائے آگے جو ایت ہے اس کے افبارہ میں نزول سنو انس رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے میرے ماموں اور چچے دعوت تھی ایک اس میں میں ان کو شراب پلا رہا تھا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اسلام کا ابتدائی دور تھا شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. شراب میں پلا رہا تھا کھانے کے بعد اور پانی کی طرح شراب پیتے تھے مٹکے بھرے ہوتے تھے گھڑے بھرے ہوتے تھے گھروں میں باہر آواز آئی مجھے میرے ماموں اور چچے کہنے لگے کہ انس باہر جاؤ پتہ کرو کیا آواز ہے میں باہر گیا میں نے آ کے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کر رہا ہے منادی کرنے والا اور ایتے سنا رہا ہے کیا یا یہی جو اسی ساتھ میں پارے میں ہے یادین آ آمنو اے ایمان والو ان نمل خمر و شراب اور جوا ول صاحب اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرنا نظر نیاد چڑھاوا ول اسلام اور تیروں سے فال نکالنا انہوں نے یہ میں پلید عمل ہیں شیطانی ان کو چھوڑ دو وہ تین تیر بنائے ہوئے تھے ایک تیر پہ لکھا تھا کرو کام ایک پہ لکھا تھا نہ کرو ایک پہ کچھ نہیں لکھا تھا وہ تیر ہلا کے پھینکتے تھے اگر نکل آتی فال کے کرو تو کام وہ جاتے تھے نہیں ہر دور میں مختلف طریقے ہیں فال کے تیر ہے آج کل ہمارے ہاں توتے توتے بتاتے توتے جا رہا تھا اسلام آباد یار تم اسلام آباد میں جا رہے تھے واپس آ گئے ہاں کیوں کہتا, توتے سے پوچھا اس نے کہا اسلام آباد نہیں جانا خبردار ہے اسلام آباد توتا بتائے گا اس کو چھ چھ ڈگری دین میں بددھو. فال نکالنے والا اس طرح شیطانی عمل ہے اللہ کے علاوہ دوسرے پہ نظر نہ چڑھانا شیطانی عمل ہے شراب کھانا خراب شیطانی عمل ہے جا شیطانی عمل ہے یہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے اور چھوڑ دو مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو تو کیا احتاط تھی کیا احتاط تھی جس کا پیالہ منہ کے پاس تھا اس نے چھٹک دیا مٹکا توڑ دیا گھڑے توڑ دیے شراب ساری بہا دی گئی مدینہ ایک ایک گھر کے اندر سے مٹ کے گھڑے توڑ دیے گئے اور گلیوں میں ایسے شراب بہتی تھی جیسے سیلاب آیا ہوا تھا اور ہم سن سن کے سن سن سن کے سونو سات پشتی مسلمان آٹھ پشتی مسلمان درس ماشاءاللہ جمعہ ماشاءاللہ تیس رمضان چالیس رمضان ماشاءاللہ تراوی اور ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاء ماشاءاللہ تکاف آنکھوں میں شرم آیا نہیں آ رہی کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے شکل مہم نہیں بن رہی کپڑا مرد کا سے اوپر نہیں ہو رہا جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی اور ختم نہیں ہو رہی ٹی وی انٹرنیٹ اور موبائل جی والے گندی تصویریں جب ہر وقت نظر اس میں ملائے رکھے گا تیری نظر میں پاکیزگی نہیں آئے گی تو تیرا روزہ کہاں سے آئے گا بھائی یہ ہماری حالت ہے وہ سنتے گئے پانی کی طرح پیتے تھے دیکھ جائے گی دیکھ جائے گی رب مہربان محمد بیڑے پار دیکھی جائے گی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ کیوں نہیں ہوتا بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے تجھے کوئی خبر نہیں آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا مدان معاشر کا ایک منظر عدالت لگے گی نبی رسول بھی موجود ہوں گے ان کی امتیں بھی ہوں گی اللہ نے اس وقت کیسا عظیم رب ہے مہربان آنے والے پرچے پہلے بتا دیئے کوئی مومتن بتاتا ہے حوادث پہلے بتا دی اللہ کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهاين من دون الله اللہ عیسی علیہ السلام کو وہاں کھڑا کر کے پوچھے گا اپ نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کو شہادت رتب بنا لو حالانکہ اللہ کو پتہ اللہ تو سینوں کے بےد جانتے ہے لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک شرک سے ہر قسم کی کمزوری آسی مجھے کیسے حق کہ میں یہ بات کہوں جو میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کیوں کہوں میں تو ان کو یہ بتانے آیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو میں کیسے کہوں گا کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل خوشحال سمجھو اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو, تو تو جانتا ہے کیونکہ تو ساری باتیں جانتا ہے میں تو نہیں جانتا لہذا تو تو غیب اور پشیروں کو جاننے والا ہے میں نے تو ان کو یہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا یہ ہے ندان دوستی اپنی طرف سے سائیوں نے دوستی کی محبت کی علیہ السلام بہت اونچے ہیں علیہ السلام جو ہے مشکل خشاہ ہیں عیص علیہ السلام رزق دیتے ہیں عیص علیہ السلام اولاد دیتے ہیں عیص علیہ السلام اللہ کا جز ہے عیص علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے عیص علیہ یہ السلام... ساری محبت ہی انہوں نے اوپر لیبل لگایا ہے کہ اور کیا یہ اس کو کہتے ہیں ندان دوستی عیصی علیہ السلام کی پیشی کرا دی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرا دی اس لیے رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا لات اترونی کبات رہتے میری امت مجھے ایسے نا ہاتھ سے ہٹبڑا جیسے کہ تم نے جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کے ان کی پیشی کرا دی مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ماننا اور میری اطاعت کر مجھے نہ اس طرح مشکل کو عادت روا ماننا رزق دینے والا اولاد جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشکل کو اور عادت روا بنا دی اور وہی باتیں مسلمان اگر کہیں گے تو کیا ان کے لیے یہ جائید ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے آگے سورہ ہے الام الم کہتے ہیں چپاؤں کو یہ بھیڑ نرمادہ بکری نرمادہ، گائے نرمادہ اونٹ نرمادہ ان کو انعام کہتے چونکہ ان کے حلال ہونے کا ذکر ہے صورت میں اس لیے صورت کا نام الانعام اور صورت شروع ہوتی ہے الحمد سے، قرآن میں پانچ سورتیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں سورت فاتح دوسری یہ سورت انعام تیسری پدوے پارے میں سورہ کاف اور چوتھی پانچویں دو صورتیں بائیسویں پارے میں سبا اور فاتر یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی الحمدللہ کا معنی ہے تمام تاریفیں اللہ تعالی کے لیے کسی کی ہنر کی تعریف قوت کی علم کی حسن کی تعریف خوبی کی تعریف اصل میں تو اللہ کی ہے جس نے یہ چیزیں عطا کی ہیں الحمدللہ اللہ للہ خلق خلقات وجالت ظلم آتے اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں جس نے آسمان بنائے زمین بنائے اور تاریکیاں بنائی اور روشنی بنائی ساری دنیا تقسیم کرو تو دو ہے یا روشنی یا تاریخ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ پیدا کیا سم لدین کفروب رب عادل پھر لوگ کافر مشرک اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر کرتے ہیں خالق ہے ایک مخلوق ہے ایک دینے والا ایک لینے والا ایک بھیجنے والا ایک آنے والا اور یہ لوگ دوگوں کو ملا دیتے ہیں اسی کو شرک شراکت کمپنی سسٹم کہتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول عصم کی رسالت کا ذکر کیا یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے ماذا اللہ تو نبی نہیں ہے قل ایشین اکبر و شہادہ نبی ان سے پوچھ کون سی دلیل چاہیے میری رسالت کی قل اللہ شہید ہم و بینکم پھر ان کو بتا میری رسالت کا گواہ تو عرش والا ہے یا سین والقرآن الحکیم ان کلم المرسلیم اللہ سرات مستقیم کس میں قرآن حکیم کے اللہ فرماتے ہیں اب اس کی پارٹی نہیں مانتی تو نہ مانے پیارے پیغمبر محمد رسول پریشان کیوں ہوتا ہے میں عرش والا تیری رسالت کا گواہ ہوں میں کہتا ہوں کہ تو رسول سب سے بڑی دلیل تو اللہ تعالیٰ کی آگے اللہ نے فرمایا ہے پیارے پیغمبر وسلم پریشان نہ ہو یہ جو تیری مخالفت کرتے ہیں نا تجھے نہیں جٹلاتے پھر نم لاہیوں کا ولاک مین بیات اللہ اللہ یہ اللہ نے حوصلہ دیا تجھے نہیں جٹلاتے تجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا کیا مانا جس کی سب تعریف کریں جس کی سب تعریف کریں کہتے ہیں اخلاق والا کہتے ہیں امین کہتے ہیں سادک جس کو مطلب تیری تجھے نہیں جٹلاتے ولاکن ظالمین بیا یا تعداد لیکن ظالم اللہ کی ایتوں کو جٹلاتے ہیں جب قرآن آپ سناتے ہیں جب اللہ کی ایٹیں سناتے ہیں پھر اس کی وہ مخالفت کر آج کل بھی کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا فلاں یہ جو قرآن عدیش والے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اچھا ہاں ہاں ہا یار ویسے نا دوسروں میں فرق ہے رہتے تو اسی ہمارے معاشرے میں ہی ہیں لیکن اچھے لوگ لیکن یار یہ نا گلا ہور, ہور کر دے نا گلا ہو دے نا یہ کوڑوں کر دے بس یہی بات ہے نبی تجھے نہیں جٹلاتے قرآن کی ایتوں کو جٹلاتے اچھا ایک بات بڑی حرام رسول اعصم کو آئے ہوئے نا دنیا میں تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قرسہ سا ہو گیا نبو بت رسالت کی زندگی ساڑھے چودہ سو سال اب جو کرے نا ساڑھے چودہ سو سال پہلے والی بات رسول رسور وہ اصل ہے نا اور لوگوں کی بات باپ دادا کی بات بزرگوں کی بات سو سال کی دو سو سال کی تین سو سال کی چار سو سال کی ہندوستان میں پانچ سو سال کی ہے اب وہ پانچ سو سال چار سو سال بات, سو سال پچاس سال پہلے والی جو بات کرے نا اس کو لوگ اصل بنائے بیٹھے ہیں اور جو 1450 سا سال پرانی بات رسول اللہ کی پیش کرے نئی گل کیتی ہے پتہ کی نہیں کدھوں کڈی ہے نئی وہ 50 سال والی 500 سال 300 سال والی اصل ہو گئی اور 1450 سا سال والی نئی ہو گئی مت ہماری عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہ سوچ سمجھنے اور اگر کوئی سوچ سمجھنے کی دعویٰ دے کر چپ چپ جیڑی گل دا پتہ ہو گا اونہی پُچھے دی حالانکہ وہی کو لگا اوتھے لگا رہ اگر نبی یہی سوچتے تھے جہاں کوئی لگے تھے سارے لگے رہتے کوئی اور غور فکر. تھوڑا غور فکر تو چپ کر دل دریا سمندروں ڈوںگے کون دلان دیا دی جانے اے بےد کسے نہ پایا بس چپ چوپ چپ چپ اے تم رات رہ اس لیے تو بدو پانے نہ سوچے نہ سمجھے نہ حد... اور اللہ خالق مالک کو ہو کر ہم غلاموں نوکروں کے ساتھ ہم اس کے بندے ملک کے پیداوار ہیں قرآن میں ہمارے ساتھ تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہے دلیل ریسرچ غور و فکر تحقیق کی کبھی زمین کے دلائل کبھی اسمان کے کبھی چاند سورج کے کبھی رات دن کے اور کبھی کھیتی باڑی کے کبھی بارش برسنے کے اور کبھی انسان اللہ ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرے قرآن میں ہمیں تحقیق ہو. دلیل کی عادت ڈالے اور پھر کہے کہ میرے بندے اگر تیری تسلی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تم دلیل لاؤ اللہ ہمارے ساتھ غلام اور نوکروں کے ساتھ غور و فکر کی بات کرے دلیل کی اور یہ ہمیں بدھوپن سکھاتے ہیں کہ جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی صلاحیت کی اور دے اور سوچنے فکر کی توفیق دے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افسل ہے مسجد مکرم ہے سورت میں اجمل ہے سیرت میں اکمل ہے اخلاق میں افسل بلاغت کے بادشاہ نبیوں رسولوں کے سردار اسمانوں کے مہمان آپ کے شعروں سے جنت کے دروازے کھلنے آپ ان کو بتا قرآن تو پڑھے تو پھر ہے نا کلکمین اکبر خزا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے وہ تانے دیتے تھے تیرے ماننے والے جو ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہوتا کوئی مر جائے تو کفن پورا تو اللہ کے نبی صلیم کو اللہ نے کہا ان کو کہا میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں اگر میں نے خزانوں کا دعویٰ کیا تو تب مجھے تم تانا دو کہ تیرے ماننے والے جو ہیں ان کے پاس مال نہیں ہیں پھر تم کہتے ہے کہ ہم تم کہتے ہو کہ تو اگر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم تجھے نہیں مانتے رسول تو پھر جو رسول کو نہ مانے اس پر جو ہے عذاب آتا ہے تو لا عذاب کب آئے گا عذاب بتا کب عزاب آئے گا میں نے دعویٰ کیا ہے غیب کا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں جب میرا دعوی ہی نہیں ہے غیب کا تو قیامت کا عذاب کا کیوں پوچھتے ہو اور تیسری بات یہ کہی کہتے ہیں, نبی ہے رسول ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے نبی ان کو کہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ تم مجھے یہ تانا دو کھاتا ہے پیتا ہے میں نے کہا میں فرشتہ ہوں نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہے میں فرشتہ ہوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والوں کی شان بیان کی دین ساد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ تیرے پاس آ کر بیٹھیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ تیرے پاس یہ غریب غربے بیٹھے ہوتے ہیں بلال بیٹھا ہوتا ہے سہیب بیٹھا ہوتا ہے یہ اس میں ہماری توہین ہے ان کو ذرا اٹھا دیا کر جب ہم آئیں پتہ نہیں رسول اعظم کے دل میں کیا بات آئی اس کا بیان نہیں آیا اصل میں آپ حریث بہت تھے کہ یہ بھی ایمان لے آئے یہ بھی ایمان لائے اس کی بھی بن جائے اس کی بھی آخرت بن جائے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بات آئے یہ ہر وقت سنتے رہتے ہیں اگر میں ان کے لیے ٹائم مقرر کر دوں تو شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے یہ بیان نہیں ہے ایسا پتا نہیں کہتا ہے پتا نہیں رسول اصم کے دل میں کیا بات آئی اللہ نے دی جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں نا اللہ کے دین کے لیے تیرے گیٹ بیٹھتے سوچتے ہیں بس انہی کے ساتھ اپنے پاس بیٹھ اپنے آپ کو رکھ اور ان کو دور نہ کر وہ آتے ہیں آئے نہیں آتے نہ آئے ان کو دور نہ کر نہ دور کریں, نبی دور نہ کریں بس بر دے نال جو دین کی باتیں کرتے شوق سے بیٹھتے ہیں اس میں دین حاصل کرنے والوں کی اور دین کی طرف مائل ہونے والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی کہ اللہ دینا آمنس ایمان ظلم و ہم محتدو جو لوگ ایمان لائے نہ اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے جب یہ ایت آئی صحابہ کرام ڈر گئے رضوان اللہ مجمع کہ اللہ کہتا ہے جنہوں جن نے ایمان کے ساتھ ظلم معمولی بھی نہیں ملایا انہوں نے عام ظلم سمجھا ظلم عربی کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے وز و شیف غیر محلے ایک چیز نہ مناسب بات کہہ دینا ایک چیز غیر محل میں رکھ دینا یہ ظلم یہ تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جناب یہ ایت بڑی مشکل بھاری نہیں اس ظلم سے مراد شرک ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ ہو وہ امن والے ان کے لیے امن ہے ہدایت یافتہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے آپ نے تفسیر کی تم نے وہ عیت نہیں سنی اے صحابہ جو لکمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا تو یہ لا تو شرک بلّہ ان شرک اللہ ظلم عظیم میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ شرک بہت, بہت بڑا ظلم ہے اور واقعی بہت بڑا ظلم ہے شرک کیوں جب ایک آدمی کا حق دوسرے کو دے دو ایک آدمی کا حق خود لے لو تو یہ ظلم ہے اور جب خالق جو رازک ہے خوراک دینے والا غذا دینے والا اس کا کے جب بندوں کو مخلوق کو بے بسوں کو بے قصوں کو متاجوں کو مانگنے والوں کو جب دے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس لیے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ صحابہ کرام تھے قرآن کے گواہ تھے رسولہ سم کے شاگرد تھے لیکن قرآن کی عید کا معنی نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ قرآن والا رسولہ نہ سمجھاتا تھا سمجھ. حالانکہ عربی بھی جانتے فصیب ہماری طرح نہیں ہیں کہ قرآن پڑھا اور مان رسم و رواج باپ دادا کے بعد کال فتوے سے رکھ کے کیے جائیں کہ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا زمان بر صوفی و ملا سلامیں کہ پیغام خدا گفتندے مارا تعویل تاویل اے شاندر حیرت انداز خدا جبرائیل و مستفارا فارسی کلام میں وہ کہتا ہے مولوی صاحب صوفی صاحب کو ہمارا سلام قرآن پڑھتے ہیں مان وہ بیان کرتے ہیں جبریل حیران ہے کہ میں تو لے کے نہیں آیا اور اردو میں کیا کہتا ہے علامہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہ نے حرم اخباروں ریڈیوں میں تقریروں میں ایتوں کو حدیثوں کو مروڑ کے پھیر کے جو اثر رسم ہے رواج ہے باپ دادا کا طریقہ ہے میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان اپنا علاقہ جمعرات علاقہ فوتگی کی جو باتیں ہیں وہاں ایتوں حدیثوں کو کھینچ کھینچ کے چسپان کرنا ہے. خود بدلتے نہیں قرآ کو بدل دیتے ہیں وہ کس کے بے تو فی فقی حرم؟ اور یہاں سے ثابت ہوئی کہ صحابہ بھی ایت نہیں سمجھ سکتے تھے جب قرآن والا نہیں سمجھاتا تھا ہماری یہی دعوت ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں سارے بھائی ہیں. ہماری دعوت تو امن سکون کی دعوت ہے کہ جس کو رب مانتے ہو اس کا کہنا مانو اس کو مشکل کچھ مانو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو نبی رسول کا سردار سر اس, اس کی اطاعت کرو جو اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ امام ان سے محبت رکھو اور ان کے لیے کرو بڑے کرو, جس کی عزت کرو کس کی ریکیاں زیادہ چھوٹے پر شفقت کرو کس کے گنا پھر پرستی جھگڑے تب ہوتے ہیں جب اپنے شہر کی طرف کھینچے وہ اپنی شخصیت کی طرف کھینچے بابے کی طرف کھینچے استاد کی طرف خہنچے, اپنی یہ فساد کی جڑ اور قرآن اللہ رسول اتفاق امن سکون کی دعوت ہے کل میں میں دو کا ذکر اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول خط میں دو کا اعلان اللہ رسول اللہ میں دو کا اقرار اللہ رسول قرآن میں تیسری کتاب ہی کوئی بھی اتی اللہ باتی رسول بات اللہ کی مانو رسول کی اور صلی اللہ سے جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا دوسرا رسول کو آگے اللہ نے آپ پیغمبر. نے ذکر کیا. آج قرآن سنا ہاں آخر میں اللہ نے فرمایا بولو اشرک الحبان پیغمبر نبول تو مالے رسال تو والے کتابوں والے فرض کرو وہ بھی شرک کرتے اللہ کہتے ان کے بھی عمال ضائع برباد ہو جاتے تم کیا چیز ہو شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات صفت میں شراکت کمپنی سسٹم سانج پن دگڑ مگڑ پروگرام اللہ سے بھی کہنا دوسروں سے بھی کہنا یہی ہے شرک سے بچ کے رہنا اللہ داتتا ہے اور داتا کوئی نہیں اللہ مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں اور یہ بزرگوں نے باتیں کہی ہیں اللہ گانے بخش نے بخشنے والا اللہ کے علاوہ سوئی بخش کوئی نہیں کہتے اس کی گستاخی اس کی گستاخی تم اللہ کی گستاخی کرتے ہو تو تمہیں کوئی خیال نہیں اللہ جس نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ اتنا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے اور تم کہتے ہو ساری سارا لاہور ہی داتا ہے دا یہ نگری اس کی ہے اور وہ باب فرید کہ کس نے تمہیں یہ کہا اللہ کہتا ہے جو کوئی زمین و اسمان میں ہے میرا ہے مالا تم لا ترجن اللہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کوئی وقار اور عزت نہیں بناتے آگے اللہ نے عذاب قبر کہ جب جان نکالیں گے نا فرشتے تو نکالتے کہیں گے الما تجھ زون عزابل ہوں آج باہر آؤ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا یہ جو آج عذاب دیا جائے گا یہ عذاب قبر ہے اور پھر قیامت کے دن جو ہے نا وہ بات اور سور اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے ہدایت کو دور رد کیا ہم نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا کیا مطلب اللہ نے ہدایت بھیجی ایمان بھیجا سوچنے کی صلاحیت دی انسان جو ہے نماز پڑھ سکتا تھا ہدایت پر اچھا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا قرآن عدیز کان میں آواز آئی اچھا کر لیتے ہیں اچھا کر لیتے جب بار بار اللہ کی ہدایت کو دین کو سچ کو امارت کو نماز پڑھنے کو حلال کھانے کو صحیح طریقے کو حق کے راستے کو جب بار, بار بار بار بار بار بار رد کرتا ہے ٹکراتا ہے کیا مطلب قبول نہیں کرتا پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے اللہ مالک ہے ہم اس کی ملک پیداوار یہ عرضی مالک ہے میں عارضی مالک ہوں اللہ کی کی مالک ہے پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے پھر اللہ سزا دیتا ہے مالک کو حق ہے نوکر کو سزا دے پھر وہ سزا دیتا ہے اور اس کی سب سے خطرناک سزا یہ ہے کہ اپنی ہدایت سے معروم اگر تجھے میری ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نا تو اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا مانو کلب افدت کمال منوبی ابلا مرہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان نہیں لائے ہم سزا کے طور پہ ان کو محروم کر دیتے ہیں اپنی ہدایت سے تو اس وقت سے بچو کہ جب اللہ ہمیں ہدایت سے محروم کر دے اور اللہ کہ پہ جتنی تیری زندگی ہے گزار لے ڈیئریاں تیار ہو گئی آنا تو میرے پاس ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا بھی کریں کوشش بھی کریں رمضان کی ان گھڑیوں میں کہ قرآن حدیث سے ہدایت اور رہنمائی لیں اللہ میں اس کی توفیق دے اللہ مضام المسلم اللہ اللہ من من اللہ مرض المسلم اللہ علی ناب فض الکمن سوات اللہ مسلا عرطینہ وانوطینہ سبحان ربك رب کرب وسلام المرسلیم الحمد للہ